الحمد للہ الحمد للہ نحمد ہوستعین من و من ومن آ اعمالنا مئی اح دلہ مدولاح دہ وا شلا علاح لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عوحل آ مت کلتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مسلم یا عوہنا ستر خَلَقَكُم مِّن کل وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً جالن کثیر و نسا عمت اللہ تصلبی ولحم ان اللہ کا نالئی کم دین منت سدیدا وکولو لدید اعمالکم مکم فرقم ذنوبکم ومن ومت اللہ رسول فقد فاز فوزا عظیم اما امدن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرَ محدثاتها محد وک اللہ محدن بنع وک اللہ بنعطن في النار الا عمان علّہ امان تلو ولا دین عل ملا عہد لہ شا نلا علم علام عل تنا ان کن تل علی ملحکی اللہ بشرخلی صدری ویسرلی عمری وحل اوقدتم مل اعوذ بلّاہ السميع العليم من الشيطان ذہی من صہی ونف صح بسم اللہ نروحیم ل آ منو كو وحلی كو نارا وقدوح الناس سلجار الیہ ملا غلاظ شداد لا يا, الله ما أمرهم ما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا لو نو إِنَّمَا نفرو مَا نم تَعْمَلُونَ سورہ تحریم کی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یعنی اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ہدایت دی ہے ایک وعظ کیا ہے ایک نصیحت کی ہے اور وہ ہدایت وعظ اور نصیحت جو اہل ایمان کے بہت ہی زیادہ فائدے میں ہے قرآن مجید سارا ہی وعظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث وہ ساری کی ساری واز ہے اور اس واز کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے اگر فائدہ بھی ہے تو بھی ہمیں اور اگر اس واز پر توجہ نہ کریں تو نقصان بھی ہمیں اللہ کا نہ فائدہ ہے اور نہ اللہ کا نقصان ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے یہ مسلمان ہونے کی توفیق بخشی ہے ہم نمازوں کے لیے آتے ہیں ہم جمعہ ادا کرتے ہیں یا اور کوئی اعمال کی اللہ توفیق دیتا ہے تو اس پر ہمیں یہ انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کسی پر احسان ہے نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے ہم جو یہاں اس مسجد میں آتے ہیں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالی ہم سب کا آنا یہاں خدمت کرنا قبول فرمائے دوسرا شکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کی توفیق سے یہ کارا سارا ہو رہا ہے اللہ اکبر اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم سے خدمت لے رہا ہے میں قطعا یہ نہ سمجھوں کہ آپ جو ساتھی آتے ہیں میرا کوئی معاز اللہ آپ پر احسان ہے نہیں یہ بلکہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے اور یہ خدمت اللہ مجھ سے لے رہا ہے اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ سننے آتے ہیں اللہ اکبر آپ پر اللہ کا یہ احسان ہے مساجد کے انتظامیہ وغیرہ کے ساتھی ہی ہوتے ہیں مدارس کے ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے ہم سے اللہ یہ خدمت لے رہا ہے ورنہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے بعض لوگ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا نا ہم مسلمان ہو گئے آپ کو ہمارے خلاف لڑنا بھی نہ پڑا باقی لوگ تو کئی آپ کو ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑا تو مسلمان ہوئے دیکھا نا ہم مسلمان ایسے ہی ہو گئے وہ کچھ احسان انداز کر اختیار کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا یمنون علیہ کا انسلم یہ آ کے تجھ پر احسان جتلاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے اللہ اکبر کل کہہ دو لا تمن علیہ اسلام قوم اپنے اس اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بل اللہ ہو یمن قوم بلکہ یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا یہ اللہ کا احسان ہے سو اللہ کی جتنی ہدایات ہیں جتنا یہ واضح ہے اس پر توجہ کریں گے اس پر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ من احتدا فعنما یا لنفسه جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے آپ کے لیے اپنے فائدے کے لیے پائی و مند جس نے گمراہی اختیار کی فعنما یاد الحہ اس کا ومال اس اسی پر پڑے گا من عاملہ صالحا فل ہی اللہ کا تبصرہ بالکل بے لاگ من عاملہ صالحا فل نفس ہی جس نے کوئی اچھا عمل کیا فل نفس ہی اپنے لیے کیا ومن اساء اور جس نے برا کیا فالی اس کا برائی کا ببال اسی پر ہوگا اللہ اکبر کسی کا کوئی نقصان نہیں کسی دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ اکبر اپنا فائدہ اور اپنا نقصان اس لیے بھائیوں اپنے فائدے اور اپنے نقصان کو سامنے رکھ کر یہاں تشریف رکھا کریں اللہ سستی سے گزار دیا وقت تو نقصان ہے توجہ کر لی تو فائدہ ہے سو اللہ نے ہدایت دی ہے اللہ نے باز کیا اللہ نے نصیحت فرمائی اللہ اکبر مجھے یاد آ گئی بات یہاں قرآن مجید کے حوالے سے کہ غزوہ احد کے موقع پر جہاں ستر صحابہ شہید ہو گئے باقی زخمی ہو گئے خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت قسم کے زخمی ہیں دانت مبارک شہید ہو گئے خود آپ کے رخساروں میں گھس گیا اور چھوٹا سا گڑا آیا اس میں پاؤں پڑا آپ گر گئے جب گر گئے تو شیطان نے آواز لگا دی قد کوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد بھی شہید ہو گئے بس یہ صحابہ کرام نے یہ سنا کچھ پہلے ہی زخمی کوئی ادھر ادھر ہوئے ہوئے اب دل ٹوٹ گئے اور ادھر ادھر ہو کے سست ہو گئے او ہو اب کیا کرنا ہے محمد ہی چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس وقت اللہ نے قرآن اتارا اس وقت اتارا اور رہنمائی میری آپ کی ہے قیامت تک اللہ کر کہ دین کس کے لیے کس کا دین کس کے لیے اللہ کا دین اللہ کے لیے قبول کیا ہے اور اللہ کا دین قیامت تک کے لیے ہے بندے کی موت آنے تک کے لیے اللہ کا دین ہے کسی کا آنا کسی کا جانا دین اس پر منحصر نہیں ہے اللہ نے فرما وما محمد اللہ رسول صلی خلطل اف اماتا اوپولا ان کلب تم کا بکم وی فل شَيْئًا و اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ کہتے ہیں دیکھو انداز اللہ کریم کا یہ قرآن مجید ہے چوتھا پارہ سورہ آل عمران انداز دیکھو اللہ رب العزت نے کیا اپنایا اس موقع پر فرمایا بما محمد ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے نا بس ہے نا بس ایک رسول ہی تو ہے نا اللہ تو نہیں اللہ تو نہیں کہ موت نہ آئے اللہ تو نہیں ایک رسول ہی تو ہے قد خالت من قبل رسول ان سے پہلے جتنے رسول آئے گزر گئے اگلی بات آفا اماتا اگر ان کو بھی موت آ جائے آو کو یا ان کو قتل شہید کر دیا جائے ان کالب تما بے کوم تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے ہٹ جاؤ گے پھر جاؤ گے اسلام چھوڑ جاؤ گے پھر کیا ہوگا اگلی بات اللہ اکبر یہ ہے اصل مقصود اللہ فرماتے ممین فلئی عضر اللہ شعی جو کوئی بھی پھر گیا اس دین سے ہٹ گیا ہٹ جائے فلحی عضر اللہ شعیٰ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا نقصان کرے گا اپنا کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا وسا غصہ ہاں اللہ احسان ضرور فرمائے گا اللہ قدر دان بڑا ہے جو کوئی اس پر کار بند ہو کے چلتا رہے گا اللہ ایسوں کو بدلا بہترین عطا کرے گا توجہ کرو اللہ رب العزت نے کیا ہدایت دی فرمایا دینا اے ایمان والو کو بچاؤ کو بچاؤ انفوسا قوم اپنے آپ کو اپنی جانوں کو بچاؤ وہ اہلی قوم اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل ویال کو اپنے تعلق والوں کو بچاؤ کس چیز سے نارا دو ضخ کی آگ سے یہ ہدایت ہے اللہ کی یہ باز ہے اللہ کا یہ نصیحت ہے مجھے اور آپ کو اللہ کی ایمان مانو سب سے بڑی فکر تمہیں یہ ہو کہ تم تمہاری اولاد بیوی بی بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں سو پہلی بات کو بچاؤ انفوسا کو اپنے آپ کو کیسے بچو گے مانا مسلمان ہو جاؤ کیونکہ جہنم سے مسلمان بچے گا لہذا مسلمان بناؤ اپنے آپ کو مسلمان اب آپ میں سے کہیں گے ہیں مسلمان بنائے ہاں یہی تو اللہ کہ اللہ نے بھی تو یہی کہا, پہلے کہا یا دینا آ مانو اے ایمان وال خود کہہ کر بلکہ دوسری جگہ پر اللہ بار بار یا دینا آ مانو آ مینو بلو او ایمان والو ایمان والو کون ہوتا ایمان والا جو اللہ کو مانے جو اس کے رسولوں کو مانے وہی ایمان والا لیکن کیا وجہ ہے اللہ پھر کہتے ہیں یادین آ مانو او ایمان والو آ مینو بلاہ مروسے ایمان لاؤ مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو مانو دار ایک مقام پر نہیں کئی جگہ پر کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا سو کیسے بچے گا مسلمان بناؤ بھائی مسلمان کیسے صرف نام کے مسلمان نہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہے جی ہم نہیں یہ نہیں اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو انفوسا آیا نا انفوسا کم. نفس انفوسا کم. اپنی جان کو جان یہاں سے لے کر سر سے پاؤں تک کو بولا جاتا ہے نا تو پھر معنی کیا ہوا تمہارا سر اس کو بھی مسلمان بناؤ یہ جو اپنا سر ہے اس کو مسلمان بناؤ تمہارا یہ چہرہ ہے اس کو مسلمان بناؤ تمہاری اندر یہ زمان ہے اس کو مسلمان بناؤ تمہارا یہ آگے جسم ہے سارے جسم کو مسلمان بناؤ اپنے لباس کو مسلمان بناؤ کپڑے جو تم پہنتے ہو اس کو مسلمان بناؤ اپنی شادیوں کو مسلمان بناؤ اپنی غمیوں کو مسلمان بنا تو کہتا ہے میں مسلمان ذرا سر کو دیکھ تیرا سر یہودی کا سر ہے تو کہتا ہے میں مسلمان تیرا چہرہ عیسائی کا چہرہ ہے مجوسی کا چہرہ ہے تو کہتا ہے میں مسلمان تیرا لباس ہندو کا لباس ہے تیرا لباس عیسائی کا لباس اس لیے اپنے لباس کو اپنے رہن سہن کو اپنے گھر کو اور اپنی شادی کو کہیے کوئی کہتا ہے کہ ہماری شادیاں مسلمان ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری شادیاں مسلمان ہے تو مسلمان تیری شادی مسلمان نہیں اللہ کہتے ہیں مسلمان ہو جا اللہ اکبر سارے اپنی جان کو بچاؤ بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے سر کو بچاؤ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے نا اللہ یہ ٹخنا جان میں شامل ہے کہ نہیں کیوں بھائیو یہ ٹخنا ہمارا یہ شامل ہے کہ نہیں ہے شامل نہیں بول رہے ساتھی نیند تو نہیں آ رہی جاگ جاؤ ساتھ والوں کو جگا دو گٹنے چھڑوا دو اللہ کے لیے کوئی واز سن لو اللہ کے قرآن کا واض اللہ اکبر یہ ٹخنا ہمارا یہ شامل ہے کہ نہیں ہمارے جسم جان میں صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں فلا من الحنار یہ تیری چدر شلوار یہ تیری پینٹ ٹکنے کے اوپر جائے گی جتنا ٹکنے کا حصہ اس تیری چدر شلوار کے نیچے آئے گا اتنا ہی جہنم میں جائے گا اور بچانا ہے کہ نہیں ٹکنے کو جہنم کی آگ سے اللہ کہتے ہیں بچا کو انخوسا کم ماہلی کم نارا مسلمان ہو جاؤ اپنے آپ کو مسلمان بنا لو اپنے ہر کام کو مسلمان بناؤ اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے تو مسلمان تیرا سر تیرا لباس تیرا گھر تیری شادی تیری غمی سب کے متعلق پوچھا ہے اللہ اکبر اپنے آپ کو مسلمان بناؤ اپنے اعمال کو مسلمان بناؤ ہاں اپنی نماز کو مسلمان بناؤ ہماری نمازیں بھی تو ہیں نا اللہ اکبر نمازیں بھی ہماری ان کو بھی مسلمان کیسے مسلمان بنے گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی تو نماز مسلمان ہے ورنہ ہماری طرح نماز حنفی ہے نماز شافی ہے نماز مالکی ہے نظماز حمبلی ہے نماز جعفری ہے نماز وہابی ہے نماز دیوبندی ہے کہ نہیں یہ ہماری نمازی مسلمان تو نہ رہی اس لیے یہ ہم بھی پھر ہیں میں مسلمان کین سا مسلمان میں وہابی مسلمان میں دیوبندی مسلمان میں بریلوی مسلمان میں جعفری مسلمان میں شافی مسلمان میں ہمبلی مسلمان میں چشتی قادری مسلمان یہ مسلمانیاں ہیں مسلمان ایک ہی مسلمان ایک ہی مسلمان کون محمدی مسلمان ارے نسبت کرو اپنے اسلام کی تو محمد کی طرف کرو صلی اللہ علیہ وسلم سو مسلمان بنو مسلمان حنفی شافی مال کی حملی وہاں نہ بنو بچو گے مسلمان بن کے دوز کی آگ سے وہ مشہور حدیث اس موقع پر یاد آئی بڑی سنتے ہیں آپ اور ہم سناتے ہیں اور وہ بار بار سنائے جانے کے لائق ہیں اس معاشرے ماحول میں جہاں کے سارے ہی مسلمان سارے ہی مسلمان سارے ہی جنتی ہے کہ نہیں سارے مسلمان اور سارے ہی جنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہتر میری امت کے تہتر فرقے تہتر گرو کلو فنار تم کہو سارے جنتی جن کا کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم وہ کہیں کہ میری امت تہتر گرو کلو فنار سارے جہنمی اللہ ملت الواحدہ سوائے ایک جماعت کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے فرمائیں وہ اصحابی الم الم آج آج آج, آج الم فرما آج جب میں ہوں جب تک میں ہوں میرے ہوتے ہوئے آج جس پر میں میرے صحابہ چل رہے ہیں جو اس پر چلیں گے وہ جنتی ہیں جو اس سے ہٹیں گے وہ جہنوی ہے کہی یہ صحابہ کے پاس فکا حنفی تھی فقا جعفری تھی وہی ان میں وہاں بھی دیوبندی بریلوی تھا کوئی بھی نہیں کون تھے اللہ اکبر سب کے پاس کیا تھا اللہ کا قرآن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی سنت تھی یہی اللہ کے نبی نے دیا فرمایا کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت اس کو جو اپنائے گا قیامت تک فرمایا وہ جنتی ہوگا باقی سب ایسے ہی اس لیے یہ نسبتیں ختم کرو مسلمان بنو اپنے آپ کو مسلمان بناؤ کیوں مسلمان بچے گا جہنم کی آگ سے مسلمان بچے گا دوسرا نہیں بچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے کافر بادشاہوں کو خط لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس میں کیا لکھا فرمایا اسلمو تسلمو اب ایک ہی راستہ ہے تمہارے بچنے کا اسلمو مسلمان ہو جاؤ تسلمو بچ جاؤ گے نہ مسلمان ہوئے تو نہ بچو گے اسلمو مسلمان ہو جا ہرکل کو جو روم کا بادشاہ تھا اس کو آپ نے جو خط لکھا اس میں یہ اسلم تسلم مسلمان ہو جا تو بچ جائے گا اور اگلی بات فرمائے اسلم مسلمان ہو جا دیک اللہ عجرہ کا مر تعین اللہ تجھے دوہرا جرا عطا کرے گا ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ رومی دوسری وجہ بھی ساتھ سن لو میرے بھائی اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا کیوں کہ جب بادشاہ ایک مسلمان ہوگا اکیلا ہی مسلمان نہیں ہوگا اس کی رعایا بھی مسلمان ہوگی اس کو اس کی رعایا کے مسلمان ہونے کا بھی اجر ملے گا اور اگلی بات فرمائن طلح تھا اگر تو نہ مانا تو نے تو مسلمان نہ ہوا نتیجہ یہ کہلیہ کا اسمل عریسی یہ جو تیری رعایا ہے ان کا گنا بھی تجھ پر پڑے گا اس حدیث نے کیا بتایا میرے بھائیوں اپنے اپنے مناسب کو بھی پہچانو مقام کو بھی پہچانو جس مقام کا اللہ نے جس کو بنایا ہے اس کو اسی طرح کا اسلام مسلمان ہونا چاہیے اللہ اکبر صاف کھلے لفظوں میں کہ مشرف صاحب صدر ہمارے وہ نماز پڑھیں وہ کلمہ پڑھیں کیا کہیں گے کہ مسلمان نہیں یہ اسلام ان کہاں نام کا ہوگا پر کسی کام کا نہیں جب تک کہ ملک کے اندر اپنے ملک کو مسلمان نہیں بناتا جہاں اس کی حکومت ہے جب تک وہ اسے مسلمان نہیں بنائے گا اس کا اپنا نماز پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا ہم اپنے گھر اپنے اپنے گھر کے ہم حاکم ہیں نا ہر بندہ اپنے گھر کا حاکم ہے میں نمازی میرا بیٹا نمازی نہیں میرا بیٹا مسلمان نہیں بیٹی مسلمان نہیں بیوی مسلمان نہیں کیا فائدہ منصب دیا اللہ نے جب تو اور ضرورتیں اپنے گھر والوں کی پوری کرتا ہے اور سب سے بڑی ضرورت ان کی یہ ہے کہ وہ دوزق سے بچ جائیں وہ جہنم سے بچ جائیں وہ جنت میں جائیں یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ ضرورت یہی دنیا میں پوری ہوگی دنیا میں اس کے بعد نہیں یہاں اپنے آپ کو سنبھالو اس لیے اللہ کہتے ہیں بچاؤ یا ائیو اللہ دینا اے ایمان والوں کو, کو بچاؤ اپنی جانوں کو مانا اپنے آپ کو مسلمان بناؤ اپنی ہر چیز کو مسلمان بناؤ اپنے گھر کو مسلمان بناؤ اسلام لاؤ اسلام اپنے اوپر اپنے گھر میں بڑی نعمت ہے میرے بھائیو اسلام بہت بڑی نعمت ہے ابھی نہیں پتہ چلتا ہمیں دنیا میں خوبے ہوئے رچے ہوئے دنیا میں نہیں پتہ چلتا جب انگوٹھا آئے گا نا گلے پہ ملک الموت کا پھر سارا کچھ سامنے این روشن ہو جائے گا پھر روشن ہوگا پھر آدمی کہتا ہے ہائے کاش تھوڑا سا وقت مل جائے تھوڑا سا وقت مل جائے لیکن کہاں اب وقت ملے گا اور پھر بھائیوں اگر اس وقت وقت مل بھی جائے تو اس وقت کا کیا ہوا اپنے آپ کو مسلمان کس فائدے کا اللہ وقت موت آئی جب موت آئی تو پھر آن نے نہیں کہہ دیا تھا آمن تو میں بھی ایمان لایا اللہ نے کیا کہا آل آنا ابھی مان لایا او میرے بھائیوں میرے عزیزوں میری بہنوں آئی ہوئی زندگی ستھری عمدہ زندگی شیطان کو دے کر تم اللہ سے کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہو عمدہ چیز تم دو شیطان کو بہترین زندگی کا حصہ یہ جوانی بلو سے لے کر سال سے تقریباً چودہ پندرہ سال سے بلوگت والی زندگی شروع ہو جاتی ہے یہاں سے لے کر تقریباً پچیس چھبیس سال تک یہ ہے اصل اندہ بہترین زندگی انسان کا حصہ یہ دو تم شیطان کو اور آس اللہ پر امید پر لگائے بیٹھے اچھا کوئی بات نہیں بڑی زندگی بھی کر لیں گے وہ جو مریل زندگی اللہ کو دو گئے نکمی زندگی اللہ کے نام کی اللہ کہتے ہیں لا یم الخبیس کوئی نکمی گندی چیز اس کا تم میرے لیے کسر بھی نہ کرو کہ یہ اللہ کو دینی نہیں قبول کرے گا اللہ اللہ لا اکبال اللہ الا تو یہ بار. تم کہو کہ یہ کھیلنے کی زندگی یہ کودنے کی زندگی یہ ادھر ادھر دیکھنے کی زندگی کوئی بات نہیں پھر کر لیں گے بعد میں اللہ کہتا ہے یہی تو زندگی عمدہ تو نے شیطان میرے دشمن کو دے دی اور میرے لیے نکمی جس سے اللہ کے رسول بھی پناہ مانگتے شادی ہو جائے سنجیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے کہ نہیں کہتے ہیں دوسری زندگی میں بندہ قدم رکھتا ہے اس دوسری زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے وہ جو زندگی ہے چودہ پندرہ سال سے اللہ کو یہ چاہیے اللہ کو اس کی ضرورت ہے میں اور آپ نہیں ہیں ہم عمدہ چیز پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یارو ریڑی پہ آلو لینے چلے جاؤ چن چن کے لیتے ہیں آلو کسی نے نہیں سوچا کبھی کہ چل نکمے سے میں لے لوں اور اچھے اچھے کوئی میرا دوسرا بھائی آ کے لے لے گا نہیں سوچتا کوئی بھی کیوں جی کیا خیال ہے سوچتا ہے کبھی کوئی اپنے لیے تم عمدہ پسند کرو اللہ کے لیے نکمی اللہ کے لیے ناکارہ زندگی اللہ کہتے ہیں یہ زندگی جو میں نے تمہیں دی خصوصی سوال ہے اسی زندگی کا اللہ کے ہاں جا کے صحیح حدیث میں آیا یہ جوانی یہ شباب یہ زندگی بھائیوں عزیزوں اس زندگی کا خصوصی سوال اللہ کے ہاں یہ حصہ زندگی کا عمدہ ترین میں نے تجھے دیا تھا اس کو کدھر لگایا؟ یہ سوال ہوگا اللہ کی طرف سے اس کا جواب ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں دی ابھی تو یہ زندگی میرے بیٹے بیٹیوں کی کھیل کودنے کی زندگی اور اللہ معافرمائے یہ ساری دین کی لیے ہی ہے اور نماز کے لیے ہی ہے بی سی پڑھانی ہے تو شروع سے چار تین سال کا ہوتا ہے بچہ بچی کہتے ہیں انگلش میڈیم تلاش کرو ہے کہ نہیں یہ بات میں نا دنیا کے لیے شیتان کے لیے عمدہ سے عمدہ اور اللہ کے لیے نکمی اللہ کے لیے ناکارا کیا بنے گا سو کیا انتظار ہے آپ کا کہ اچھا بوڑھے ہو لیں پھر کریں گے کیا پتا مجھے آپ کو کہ اللہ رد کر دے مجھے نہیں چاہیے اللہ بڑا غیر ہے غیور ہے اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کون ہوگا میری آپ کی غیرت مجھے آپ کو ضرورت نہ ہو احتیاج نہ ہو کوئی نکمی چیز اٹھا کے لا کے دے اللہ کی قسم اسی وقت پھینکتے ہیں نہیں پھینکتے مجھے کیا چاہیے یہ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ کو کیا احتیاج ہے اس لیے بھائیو اس زندگی یہ عمر کی یہ حصہ ورنہ موت کے وقت تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے پھر اس وقت کا لایا ہوا اسلام اللہ قرآن مجید میں سورہ انعام کا آخری رکوع ہے آخری رکوع اس میں اللہ نے فرمایا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع ایمانو ایمانوہا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا دار الدا یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا تیرے رب کی جب ایک نشانی آ جائے گی نہ ایک نشانی پھر جو جو بھی ایمان لائیں گے ان کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا جو ایمان والے نیکیاں کریں گے پہلے نہیں کی تھیں اب کرنے لگے ان کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی نشانی کیا ہے میرے آپ کے کسی بڑے بزرگ باپ دادا نے نہیں بتائی بلکہ کس نے بتائی جس پر قرآن اترا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتائی یہ یعنی نا قرآن اور اس کی تشریح حدیث اس کے علاوہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں یوم آتی بازواں یا تیر کا او بندے فکر کر لے اس دن کی کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی ظاہر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا وہ نشانی سے مورا دیے ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا رات لمبی ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی تھک جائیں گے سو سو کے اکتا جائیں گے ایک دفعہ اٹھیں گے ابھی رات لمبی اور سو لو پھر اٹھیں گے بڑی رات لمبی پڑی ابھی سو لو تیسری دفعہ اٹھیں گے پھر بے چینی ہو جائے گی پھر بے قراری ہو جائے گی ہائے آج ہو کیا گیا ہے رات اتنی لمبی کیوں ہو گئی پھر کوئی یہاں اس چوک میں اکٹھے کوئی ادھر اکٹھے محلے والے نکل آئے ادھر ادھر سے یارو وجہ کیا ہے بات کیا ہے آج کیا بات ہے دن کیوں نہیں چل رہا رات لمبی ہو گئی اسی میں مبتلا ہوں گے کہ اچانک سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا ہائے ہائے جب سورج ادھر سے طلوع ہوگا تو کٹر سے کٹر کافر پوری دنیا کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مجماؤن سارے کے سارے کافر کلمہ پڑیں گے لا لا کلمہ پڑھیں گے کلمہ پڑھیں گے سارے کافر اور جتنے مسلمان ہیں بے نماز پرلے درجے کے راشی زانی شرابی جتنے سب کے سب مسجدیں بھر جائیں گی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز کے لیے آئیں گے جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی رکھیں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں لم تکن آمانت من قبلو جو اس سے پہلے اس نشانی سے پہلے ایمان والا نہیں تھا اب ایمان لایا اس کا قبول نہیں ہے جو اس ثابت فی سبتانا خیرا یا ایمان والا تو تھا پر اپنے ایمان میں نماز نہیں تھی داڑھی نہیں تھی اور اسی طرح سے دوسرے نیکیا اب آیا ہے نیکیاں اللہ اکبر کون سی زندگی کے کون سے حصے کا انتظار کر رہے ہو بھائیوں دیکھتے نہیں ہم یہاں اللہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے مسلمان اور مسلمانوں میں بھی افسوس والے حدیث تم پر جوان بچیاں جوان بچیاں اللہ اسی عمر کی تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سال کی جوان بچیاں سر بھی ننگا سینہ بھی ننگا سب کچھ ننگا سات پچاس پچپن سال کی ماں بوڑھی اس نے چادر لی ہوئی بلا تجھے کون دیکھے گا تو, تو ویسے ہی اوور ایج ہو گئی اب دیکھنا تو یہ جو پندرہ سال کی تو ساتھ لیے جا رہی ہے جس کا سر ننگا چہرہ ننگا چھاتی ننگی دیکھ تو اسے رہے اسے تو ننگا کر کے لے جا رہی ہے اور تچپن ساٹھ سال کی تجھے کس نے دیکھنا ہے تو چادر لی ہوئی ہے اللہ کے لیے دین کو سمجھو یہ ہمدردی کا آاز ہے یہ خیر خواہی کا باز ہے مگر اس خیر خواہی کے واز کو سن کر آپ سیکھ پا ہوتے ہیں آپ غصہ کرتے ہیں آپ باتیں بناتے ہیں اس مولوی کو کیا پتا یہ تو بس یہاں باز کر لیتا ہے دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے اس کو دنیا میں آنا پڑے نا تو پتا چلے ہوتی ہیں کہ نہیں یہ باتیں اب اگلی بات میں کروں گا پھر آپ زیادہ غصہ کریں گے اللہ کی قسم مکے کے کافر یہ باتیں محمد کے لیے کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو اسی لیے تو ہر جمع یہ زور دیتا ہوں قرآن مجید ترجمہ پڑھو اللہ کے لیے ترجمہ پڑھو بات سامنے آئے گی سو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام مسلمان ہونا اسی زندگی میں اس عمر میں بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے اندازہ لگائیں اس بات سے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہیے کہ ہمیں ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شبا کوئی شک لیکن قرآن سنو کیا کہتا ہے پہلا پارا آخری رکو اللہ مجھے آپ کو کہتے ہیں له اسلم قرآن پڑھنے والے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تو غور کر از خیال کر اس یاد کر وہ وقت ذرا دیر تو سہی سوچ تو کر از کال لہو رب اسلم جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے کہا ابراہیم اسلم مسلمان ہو جا رب کہتا ہے مسلمان ہو جا اللہ اکبر ابراہیم جیسا مسلمان اللہ اسے کہتا ہے اسلم مسلمان ہونا کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ اور کتنی اہمیت ہے اس کی مسلمان ہونا اسلام اور اسلام بھی کون سا قرآن حدیث کتاب و سنت یہی تاکید ہے کیوں زور دیتا ہوں اس پر اس لیے کہ آج مصیبت شیطان نے پھندا ڈالا ہوا ہے کہ سب کچھ ہی مسلمان سب کچھ ہی اسلام سب کچھ ہی اسلام سارے ہی مسلمان لگے رہو جہاں جس کا جی چاہے سب مسلمان دو کا ہے فریب ہے فراڈ ہے میرے بھائیوں اسلام قرآن حدیث بس اس کے علاوہ اسلام نہیں کتاب و سنت قرآن حدیث اسلام بات اللہ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی کی کسی کی بات کچھ نہیں اللہ اکبر اس لیے اسلام کو پہچان کر جان کر اتنی بڑی نعمت اب دیکھنا اپنے لیے کہا اللہ نے قال له اسلم اللہ فرماتے ہو مسلمان ہو قرآن پڑھنے والو ذرا وہ وقت از از وہ وقت ذرا اپنے ذہن میں لاؤ ذرا خیال تو کرو کہ ابراہیم جیسے کو اس کا رب یہ کہہ رہا ہے اسلم مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا اسلام لے اور اللہ فرماتے ہیں پھر یہی بات اتنی اہمیت تھی اتنی اہمیت تھی یہ اپنی بات ہو گئی اپنی بات ہو گئی او ماں باپ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت بخشی ہے دیکھنا کہیں یہ اولاد یہ اولاد اللہ کے ہاں تمہارے خلاف دائی نہ بن جائے اللہ کے ہاں جا کے یہ اولاد کھڑی نہ ہو جائے دنیا کی ساری آسائشیں مہیا کی دنیا کی ساری فکریں کی مگر آخرت کی کوئی فکر ہمارے لیے نہیں کی اللہ فرماتے وسا بہ ابراہیم و بنی ہے یا بنی یا ان اللہ فلا اللہ تم مسلم یہ پہلا پارا آخری رکو پڑھ لینا اللہ کے لیے ترجمے والا قرآن اللہ خبردار کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ صرف ابراہیم کو ہی میں نے حکم نہیں دیا آگے سنو ابراہیم نے اپنی اولاد کی خیر خواہی کیسے کی اولاد کی ہمدردی کیسے کی کہ وہ وسا ابراہیم بنی ہے ابراہیم علیہ السلام اسی کی تاکید کرتے رہے اپنے بیٹوں کو اسی کی اسی اسلام کی تاکید کرتے رہے نہ صرف وہ یاقوب جب قرآن اتر رہا تھا تو قریب بنی اسرائیل بھی تھے جو اقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام و السلام بھی وہ بھی اسی کی تاکید اپنے بیٹوں کو کرتے رہے اور کہتے کیا رہے ان کو اللہ, اللہ نے تو تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دنیا کا انتخاب نہیں کیا کہ تم دنیا بناؤ اللہ نے خود دنیا بنائی تمہارے امتحان کے لیے بنائی کہ تم اس دنیا میں آ کر یہ دین بناتے ہو کہ نہیں بناتے اللہ نے دنیا اس لیے بنائی ہاں ہم تم کہتے ہیں کہ دنیا بنا لو اگر ہم نے دنیا میں آ کر دنیا ہی بنائی تو کچھ نہ بنایا اگر دنیا میں آ کر دین بنایا تو سب کچھ بنا لیا سیدناس رضی اللہ تعالان ہو یا ایک دوسرے صحابی بھی مکہ سے سارا کچھ لٹوا کے مدینہ پہنچ گئے کپڑے بھی اتروا لیے ایک ٹاڑ سا کمبل مکہ والوں نے وہ جسم پہ رہنے دیا باقی سارا کچھ گھر بار بیوی بچہ بھی چھین لیا اکیلے پہنچے تنہا مدینہ کے اندر آگے محمد کری صلی اللہ علیہ وسلم ملے آپ نے فرمایا سنا سہیب کیسے آئے کیسے آنا ہو گیا اللہ کے نبی سب کچھ لٹایا کچھ بھی ساتھ نہ لے کے آیا یہ صرف اپنا کلمے کی وجہ سے دین کی وجہ سے یہاں آیا فرمایا صہیب دین لے کے آ گیا سب کچھ وہاں لوٹا آیا تو سمجھ سب کچھ لے آیا سب کچھ لیا کچھ پیچھے نہیں رہا جس کو دین مل گیا اسے سب کچھ مل گیا یہ اللہ کی نصیحت یا یو الزین آمنو اے ایمان والو کو قو انف بچاؤ اپنی جانوں کو وہ اہلی اور اپنے اہل کو اہل کی جب بات آتی ہے سب سے پہلے اولاد ہی آتی ہے اولاد ہی کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ایسا ہے کہ اولاد کے بارے میں بندہ کبھی بھی کوئی ماں باپ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو پر اولاد کی کبھی بھی وہ بدخواہی اولاد کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا باقی بھائی بہن ان کے بارے میں تو دھوکا فریب کر لے گا مگر اولاد کے لیے کوئی ماں باپ دھوکا کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس لیے سب سے پہلے اولاد ایک مقام یہ سن لیا ہے قرآن مجید کا ایک اور مقام ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کا آنا قبول فرمائے دین کی دولت سے ہمیں نوازے الحمد للہ رسول اللہ محمد محمد اللہ محمد كما کمہ <سسسسن> <مع> بارک تہ عل ابراہیم ابراہیمراہیم قمید و مجید مجيد اللهم ناطنٰ فل دنیا حسنۃ و فل آخرت حسنۃ مقنٰ ادا النار اللہ مشف مردانہ وََ مرد المسلمین اللهم مشف مردانہ و مرد المسلمین اللہ مشف مردانہ و مرد المسلم اللهم مقد حاجاتنا وحاجات و حاجات المسلمین کیا سکھ یونانی دواخانے سے دوائی لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے دوائی لینے میں کوئی حرج نہیں آج کل یہ مشہور بعض آدمی اپنی دکانوں کے نام علی حجویری یا داتا علی کے نام سے رکھتے ہیں کیا ان دکانوں سے خرید و فروخت جائز ہے میرے بھائیوں یہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ ایسے نام نہ رکھیں بل جہاں تک مسئلہ جائز کا ہے جواز کا یہ الگ بات ہے البتہ مواحد آدمی ایماندار اس کا ایمان اور اس کی توحید عقیدہ جو ہے وہ اسے خبردار کرتا ہے اخبارات اور رسائل میں اکثر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مضمون ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں میرے بھائی میں نے دیکھا ہے کئی ایک جگہ پہ گلیوں میں جب کئی آنا جانا ہوتا ہے تو وہ ڈبے سے لگے ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ متبرک کاغذات ان میں ڈالیں لہٰذا اگر آپ کو گھر میں جگہ کی تنگی ہے تو ان ڈبوں کے اندر ان کو ورقوں کو ڈال دیا کریں دوسرا مسئلہ اس نے پوچھا ہے نیز عقیقہ کے متعلق مدت کا تعین فرمائیں عقیقہ بچہ جب پیدا ہو جائے اس کے ساتھ میں روز عقیقہ کرنا ہے لڑکا ہو تو اس کی طرف سے دو بکرے بکریاں یا چھترے اور بھیڑیں اور اگر لڑکی ہو تو سات میں دن ایک اور ساتھ میں دن ہی اس کے جو سر پیڑ سے لے کر آیا ہے ماں کے پیڑ سے بچہ اس کو اتروا کے اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوتی ہے اگر چاندی میسر نہ ہو تو اس کا پتہ کر کے اس کا بالوں کا وزن کتنا ہے اتنا وہ روپے صدقہ کر دیے جائیں وہ صدقہ کرنا اور ساتویں دن ہی نام رکھنا ہوتا ہے نام اگرچہ پہلے بھی رکھنا جائز ہے لیکن اگر پہلے نہ رکھا جائے تو ساتویں دن نام بچے کا رکھ لیا جائے عقیقہ جو ہے یہ ساتویں دن ہے ساتویں دن ہی عقیقہ ہے اس کے بعد پھر اگر کسی کو ساتویں دن میسر نہ ہو سکے تو اس کے بعد پھر جب کبھی بھی ہو سکے آئے اس وقت کر لے حتیٰ کہ تیس سال پچاس سال کیوں نہ گزر جائیں حقیقہ نہ ہوا اب اللہ نے توفیق دی ہے تو اب اپنا حقیقہ آدمی کر سکتا ہے کیا زکات سونے چاندی کے علاوہ بہت زیادہ مقدار میں اونٹ گائے بھینس بھیڑ بکریوں پر بھی واجب ہے قرآن حدیث کی روشنی میں سونا ہو تو ساڑھے سات تولے جب سونا ہو جائے تو اس پر زکوۃ ہے چاندی ساڑھے باون تولے ہو تو اس پر زکات ہے اور گائے او اونٹ جو ہے پانچ ہو جائیں تو ان پر زکوۃ ہے گائے بھینس تیس ہو جائے تو ان پر زکوۃ ہے بھیڑ بکریاں جب چالیس ہو جائیں تو ان پر زکوات ہے اس سے ہٹ کے اگر ہوں تو ان پر صدقہ ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے آپ سے پوچھنا یہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں لکھ کر اکٹھی بھیج دیتا ہے اور بیوی کی رضامندی نہیں ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی اگر ہو گئی ہے تو دوبارہ صلح کرنا چاہیے تو کیسے کر سکتا ہے یہ وضاحت سے بتائیے حلالہ کے بارے میں بھی بتائیے پہلا مسئلہ طلاق کے بارے میں ایک دفعہ اکٹھی تین طلاق دینا یا تین سے زیادہ دینا اللہ کو پسند تو نہیں ہے اللہ پسند نہیں کرتا یہ طلاق کا سنت طریقہ نہیں ہے ایک ہی میں دفا تین کہہ لیکن اگر کسی نے کہہ دی ہیں تو ایک وقت کی کہی ہوئی تین یا تین سے زیادہ وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں کہ ایک وقت میں کہی ہوئی تین یا زیادہ طلاقیں وہ ایک ہی ہوتی ہے جس کو رجی طلاق کہتے ہیں اس کے بعد عدت ہے عدت ہے تین مہینے کس صورت میں جب وہ متلقہ حاملہ نہ ہو اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضائے حمل بچہ بچی ہونے تک ہے خواہ جلدی ہو جائے خواہ دیر سے ہو جائے اور اس کے علاوہ تین مہینے عدت ہے اس وقت تک جب تک عدت میں ہے نکاح قائم ہے پہلا طلاق مؤثر نہیں ہوتی تو اسی پہلے ہی نکاح سے سلو کرنے رہنا سہنا شروع کر دیں ہاں جب عدت گزر جائے تین مہینے یا وضائے حمل ہو جائے اس کے بعد اگر آپس میں رجو کا بنتا ہے سلو ہوتی ہے تو پھر نئے سرے سے دونوں کا آپس میں نکاح کرنا پڑے گا وہ بھائی جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ ایک ہی وقت کی تین یا کئی ایک زیادہ کئی ہی طلاقوں کو تینوں شمار کر کے کہتے ہیں بس تمہارا معاملہ ختم ہے اب تمہاری سلو نہیں ہو سکتی اب وہ پریشان ہے کیا کریں پھر انہوں نے ہیلا یہ نکالا سازش یہ تیار کی کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کر دو ایک دو دن کے لیے اور پھر اسے کہو کہ لے بھی کل کو پرسوں کو تو نے اس کو پھر طلاق دینی ہے تاکہ یہ اپنے پہلے جس نے طلاق دی نے ایک ہی وقت میں تین طلاق کہہ دی تھی اس کے لیے حلال ہو جائے یہ حلالہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ الملّہ ملو لہو اللہ نے حلالہ کرنے والے پر اور اللہ کروانے والے دونوں پر ہی لانت فرمائی ہے غسل کرتے وقت اگر وضو کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں اور وضو سے نماز بھی ادا کر لی جائے غسل کرتے وقت وضو ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ غسل کرتے ہیں وضو کر لیں جائز ہے اور اسی سے نماز بھی پڑھنی ہے باقی کسی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کوئی فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے جن کے لیے اس بھائی نے کہا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے یہ مسئلہ ذرا ہم ہے یہ بعد میں دینا یہ مسئلہ ذرا سن لیں میرے بھائیوں بھائی نے سوال کیا ہے اوپر لکھا ہے سات اور نیچے کہتے ہیں کیا داڑھی کے بغیر آدمی جنت میں جا سکتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے فرض نہیں ہے پہلی پہیے اصلاح کر لے اپنی کہ یہ جو سات سو چھیاسی ہے یہ بھی سنت ہے آپ نے یہ سنت سمجھ کے لکھا ہے اس لیے یہ اس کو بھی نہیں لکھنا اور دوسرے بھائی بھی جو سوال دینے والے ہیں اکثر دیکھا ہے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی بھائیو بسم اللہ پوری لکھا کرو یہ سات سو گنا ہے لکھنا بدعت ہے اس کو نہ لکھا کریں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اس لیے کبھی آپ سوچ دو کہ تحریر کے لیے آپ کہیں سات جو کھانا کھانے کے لیے اس وقت کہتے ہیں منہ میں لکما ڈال لیا کیا خیال ہے اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں تو اسی سے سمجھ لیں اس لیے سات سو ہرگز نہ لکھیں جن دکانداروں کے دکانوں پر بورڈ وغیرہ انہوں نے بھی لکھے ہوا سات سو مٹوا دیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھیں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میرے بھائی یہ کہ کیا داڑھی کے بغیر آدمی جنت میں جا سکتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے فرض نہیں ہے اس باہ سے الگ جبکہ یہ فرض ہے سنت نہیں چلو اس وقت ہم اس بحث کو چھوڑیں اگر میرے بھائی تو نے تسلیم کیا کہ سنت ہے تسلیم کیا کہ سنت ہے اس بارے میں اب دو حدیثیں سن لے فیصلہ خود کر لینا دو حدیثیں سن لو فیصلہ کر لینا خود کیا ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راگے با ان سنتی فلیسا منڈی جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میرا کیا فرمایا آپ نے من راغ با ان سنتی جس نے میری سنت کو چھوڑا فلح سمنی وہ میرا نہیں دوسری عدیث ہے آپ نے فرمایا من احبا سنتی فقد احبانی و من احبانی کانا مایا فل جنا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا فیصلہ کر لو خود بات واضح ہے اگلی بات اب میں یعنی سمجھانے کے لیے ارض کر رہا ہوں کہ داڑھی آپ نہیں رکھتے کہ سنت ہے, ہے نا فرض نہیں ختنہ آپ کیوں کرواتے ہیں جبکہ وہ بھی سنت ہے فرض نہیں تو یہ کیا خیال ہے ختنا آپ کیوں کرواتے ہیں چھوڑ دو پھر اس کو بھی کیوں کہ وہ سنت ہے فرض اچھا بھی نکاح کیوں کرواتے ہیں آپ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح من میں سنت نکاح میری سنت وہ بھی سنت ہے چھوڑنے میں نکاح نہ کیا کر اب بھائیو کیا سنت چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے کہ رکھنے کے لیے اپنانے کے لیے ہوتی ہے باقی تو باپ پتا نہیں کہ داڑھی کے بغیر جنت میں جانا یا نہیں جانا لیکن یہ ہماری جو تقسیم کا انداز ہے نا مجھے خطرہ ہے میرے بھائیو یہ انداز کہیں ہمیں جہنم میں نہ لے جاؤ کہ یہ سنت فرض کی تقسیم کر کے بہت بڑے بڑے اہم فرائض کو ہم نے ترق کیا ہوا ہے کہ چلو جی سنتی ہے نا کیا ہے سو حدیثیں آپ کو سنا دیں فیصلہ آپ کر لیں اللہ کریم اپنے نبی علیہ صلاحت اسلام کے ہر حکم اور ہر ادا کو اپنانے کی توفیق دے دارالخدا بہترین دارالحدا ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دارالخدا